سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پرور ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم اے پرور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کی آمین